اور اسی طرح ہم نے ہر نب کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوہے میں کشتان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو اور تمہارا رب چاہتا تو وہ عیسا نہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں ہے پر چھوڑ دو